یہ مسئلہ بڑا سنگین ہے جس صاحب نے بھی لکھا. حج فوت ہونے کی صورت کیا خدا نا خاص طا کوئی ایسے عوارض میں مبتلا ہو گیا کہ وہ عرفات کے میدان میں نہیں جا سکا حج فوت ہو گیا سمجھ گیا اچھا اسی طریقے سے سارے احکامات تو اس نے انجام دیے لیکن طواف زیارت نہیں کیا تو جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا اس کا حج مولپ رہے گا جب تک نہیں کرے اگر ان ایام میں اس نے طواف زیارت نہیں کیا ایام گزرنے کے بعد کیا تو اب وہ طباف بھی کرے گا اور دم بھی دے گا لیکن ایک بات ذہن میں رہ جب تک وہ طواف زیارت نہیں کرے گا اس وقت تک اس پر بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک وہ توافع زیارت نہ کرے اس کی بیوی اس پر حلال نہیں اسی طرح اگر بیوی نے توافع زیارت نہ کیا جو فرض ہے وہ اپنے شوہر پر حلال نہیں ہوگی اور فوت ہونے کی صورت میں اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا آئندہ سال اور یہ جو آپ نے پوچھا کسی شخص کا حج بدل فوت ہو جائے تو اس صورت میں کیا کرے گا اب ایک تو یہ ہے جیسے میں میرے والد نے مجھے وسیعت کی حج بدل کا جو اس کے شرائط ہیں وہ کیا ہیں کہ جیسے فرض کیجئے میرے والد پر یا زید یا بکر پر حج فرض وہ کینسر کا مریض ہو گیا ایسے سے مبتلا ہو گیا کہ وہ سفر نہیں کر سکتا اب وہ ایک آدمی کو نامزد کرے گا کہ تم میری جانب سے حج بدل کرنا یہ اصل حج بدل یہ ہے کہ اس پر فرض ہو اور کچھ معاملات ایسے ہو گئے کہ وہ جا نہیں سکتا یا حج نہیں کر پایا موت کا مت قریب آ گیا اب وہ پیسے دے کر کے کہہ دیا بھائی میں بیماری موبطلا ہوں لگتا ہے میں تو مر جاؤں گا مجھ پر حج فرض تھا میں جا نہیں سکا نہیں کر پا یہ لو حج کے پیسے اور تم میری طرف سے حج کر لینا یہ حجے بدل ہوگا بطور احسان جو کر لیا جیسے ہم, دے دے ہم نے اپنا کر لیا چلو ایک والد کی طرف سے کر لیں ایک والدین کی طرف سے کر لیں ان کی طرف سے قبول تو ہوگا مگر یہ شرعی حج بدل نہیں کہلائے گا جب تک وہ جو ہیں اس میں نہیں پائی گئیں مثال کے طور پر زید پر حج فرض تھا اس نے بکر کو نامزد کیا کہ تم میری جانب سج کرو اگر اس نے حج فاسد کر دیا تو آن کر کے پورے حج کا جرمانہ دیں کہ سارا جرمانہ دے لوگوں کو بہت شفقت ہے بھئی بدل بھی بے دعامی بے دو, دو. مسئلہ اگر معلوم ہو جانا تو میرے باپ کی توبہ کون کرے گا بھائی ذری اگر گڑبڑ ہو گئی تو سارا تاوان دینا پڑے گا پورے حج کا وہ میں کہاں سے دوں گا اس لیے مسائل اچھی طریقے سے جو آدمی جانتا ہو وہی اس پر آمادہ ہو حجے بدل کے لیے اور جس کو آپ بھیجنا چاہیں اس کو بھی یہ سارے مسائل معلوم اگر وہ شرعی حجے بدل ہے تو اس میں کیا ہوگا جب وہ احرام باندھے گا تو نیت کرے گا میں فلاں ابن فلاں کی طرف سے حج کا احرام باندھ رہا جب وہ تلبیہ پڑے گا تلبیہ میں کہ میں فلاں جس کے لیے وہ حج کر رہا اس کی جانب سے میں تلبیہ پڑھ رہا اسی طریقے سے طواف کرے گا اس میں نیت گا کہ فلاں کی طرف سے میں طواف کر رہا جب وہ قربانی کرے گا تو قربانی بھی, بھی نیت کرے گا کہ فلاں آدمی کی طرف سے میں قربانی کر رہا تو اس کو حج بدل کہیں گے اس کی احتیاط بہت ضروری ہے اور آسان انداز میں بہار شریعت کے چھٹے حصے میں یہ ساری شرتیں موجود ہیں اگر کوئی حجے بدل کرنا چاہے تو اس کو اچھی طریقے سے پڑھ پڑتا